کہ لا تجزی نہیں فائدہ دے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی جان کو شعیع ان کچھ بھی ولا یوں اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا یوں اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ کوئی فدیہ ولا هم اور نہ ہی وہ یونسرون مدد کیے جائیں گے سات میں اللہ رب العزت قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کے جو مرضی کرتے پھرتے ہو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے مجرم ہو کوئی جرم کر لے تو سب سے پہلے تو اس مجرم کے جو عزیز ہیں رفیق ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کام نہ چلے یہ مقدمہ حاکم تک پہنچ جائے تو وہاں جا کے سفارش کرتے ہیں اگر سفارش بھی قبول نہ ہو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر رشوت پہ کام نہ چلائے تو پھر سارے مل کے اس پہ حملہ کرواتے ہیں اور مجرم کو زبردستی چھڑوا لیتے ہیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس لیے ایسے دن سے تم ڈر جاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کی تھی فرمایا وہ عزن جئی اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من عالی فرعون فرعون کی آل سے فرعون اور اس کی آل یہ ایسے کرتے کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی لڑکا بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کروا دیتے لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی کوئی لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ رکھتے دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کی کتنا سخت وہ عذاب دیتے تھے بنی اسرائیل کو کہ بیٹوں کو قتل کروا دیتے بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور پھر ان بیٹیوں کو اپنی نوکرانیاں بنا کے رکھتے اللہ فرماتے میں نے فرعون کی آل سے بھی تمہیں نجات دی کس طریقے سے نجات دی وہ فرق نہ بیکم البحر اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے البہرہ سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و سلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے فرعون اور اس کی آل پیچھا کر رہی تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چلتے گے چلتے گے ایک جگہ ایسی آئی کہ پیچھے پھر اور اس کی آل آگے سمندر حضرت موسیٰ علیہ صلاط وسلام کی قوم بڑی پریشان ہوئی کہنے لگے اے نبی موسیٰ ہمیں تو انہوں نے پا لیا اب تو ہم مر گئے حضرت موس علیہ صلاح و نے کہا کلّا کل ہرگز نہیں ایسے نہیں ہوا میرا رب مدد کرنے والا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی طرف وہی کی کہ آپ ایسے کریں جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے آپ سمندر میں ماریں جتنے قبیلے ہیں آپ کی قوم کے اتنے راستے بن جائیں گے اور آپ اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل جائیں حضرت مصع علیہ صلاحت وسلام نے عمل کیا لاٹھی ماری راستے بن گئے بنی اسرائیل سمندر کے پار چلے گئے جب فرعون اور اس کی آل نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس سے گزرنا چاہا جب درمیان میں آئے اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا پانی آپس میں مل گیا اور بنی اسرائیل خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فرعون اور فرعون کی آل کو غرق ہوتے ہوئے اپنے دشمن کو اپنے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پہ بہت بڑا انعام تھا فرعون دس محرم کو غرق ہوا یعنی بنی اسرائیل کو دس محرم کو نجات ملی فرعون کے ظلم سے ہم یوم عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دس محرم جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہی مقدس دن تھا اور ایک مقدس دن میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بھی روزہ رکھیں ایک دن صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن تو یہودیوں کا بڑا مقدس دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ اس دن کو مقدس سمجھتے ہو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کیا تھا اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق و بمو منہم ہم تو یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں موسع کے پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ نو کا روزہ رکھوں گا بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دس محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے دن مقدس نہیں بلکہ اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی آیات کا ترجمہ دوبارہ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وت اور تم ڈرو یومن اس دن سے کہ لا تجزی نہیں فائدہ دے گی نفس کوئی جان ان نفسن کسی جان کو شعیٰ کچھ بھی ولا یو اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا یو خادو اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عادل کوئی بدلہ کوئی فدیا ولا ہم اور نہ ہی وہ یون سرون مدد کیے جائیں گے و اور ضب نہ جئی دی ہم نے تمہیں من عالی فرعونہ فرعون کی آل سے یسو من وہ دیتے تھے تمہیں سو الاذابی بدترین عذاب برا عذاب کس طریقے سے یوزب بہون وہ ذبح کرتے تھے ابنا اکم تمہارے بیٹوں کو وہ یستح اور وہ زندہ رکھتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو وفیدالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی مر وبکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی صدق اللہ العظیم